فرض ہے اور اس ٹائم پر بال بچے جہاز فرض ہے کہ وہ جو واحد کثیر ہے بال بچوں کا جہاد کے بارے میں کچھ لوگوں شک و شدہ وہ نکال دی لی جاتی کچھ لوگ ہمارے دوست ہیں وہ جہاز کو اتنی جائز نہیں سمجھتے وہ کوئی بھی کمیونٹی اور قیدیوں کو اس کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بھائی آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی سمجھ نہیں آ رہی آپ کیا کہہ رہے ہیں شاید ایسے لفظ معلوم ہوا جیسے جہاد کا لفظ آپ نے بولا پلیز آپ ٹیکسٹ پہ لکھ رہے تم نے سال کے کیا مت رہے گا لیکن یہ کہ پوری امت پر ایک مرتبہ فرض ہو رہا ہے یہ آج ناممکن ہے کیونکہ اس وقت خلیفہ ایک ہوتا تھا ایک خلیفہ جب اعلان کرتا ہے تو پوری امت پر ضروری ہو جاتا ہے آج بد قسمتی سے ہم نے اپنے اپنے علیحدہ علیحدہ بادشاہ چن لیے ہیں ہمارا کوئی خلیفہ نہیں اللہ کرے کہ خلاف کا نظام آ جائے تو جو امیر الموم نیند وقت کا ہو وہ جب اعلان کرے گا تو اس وقت ایسا جہاد فرض ہوگا کہ پھر بیوی بچوں کو نہیں دیکھا جائے گا گھر بار کو نہیں کھا جائے گا اب جو جہاز کے یعنی مواقع بنتے ہیں مثلا فلسطین میں کشمیر میں یا اب جیسے ہندستان میں ہو رہا ہے یا اس سے پہلے یا بوسنیا میں اتنا ظلم و ستم افغانستان سے چار گنا بلکہ سو گنا زیادہ ظلم و ستم ہو گیا اور شیشان میں جتنا ظلم و ستم ہوا تو اس وقت جو جہاد فرض ہوتا ہے تو یہ جہاد فرض قا ہوتا ہے جو آدمی جا سکتا ہے جو جس کے گھر میں اتنی طاقت ہے کہ اس, اس کے جانے کے بعد بھی اس کے بیوی بچے عزت کی روٹی کھا سکتے ہیں تو وہ چلا جائے اس کو جانا چاہیے لیکن ہر ایک کے ہر ایک پر, پر جی نہیں فرض ہوگا کیونکہ کوئی امیر المومنین نہیں ہے اور وہ اس علاقوں پر باز ہوتا ہے اس علاقے پر ایسے رات بنتے ہیں کہ علاقوں والوں پر فرض ہوتا ہے ساری امت محمدیہ پر اسی وقت فرض ہوگا جب ان کا کوئی خلیفہ ہوگا خلیفہ برہٹ کو اعلان کرے گا اب سے حالات ہیں تو یہاں بھی نوجوانوں کو اگر وہ جہاد کرتے ہیں جاتے ہیں افغانستان تو وہ شہید ہی ہوں گے کر رہے ہوں گے